حضرت ہمارے والدین کے پاس دو عدد مکان تھے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دو بیٹوں کے نام کر دیے تھے ہماری دو عدد بہنیں سب شادی شدہ ہیں وہ بھائیوں سے کہتی ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہے جبکہ پورے خاندان کے علم میں ہے کہ کاغذات بھی بھائیوں کے نام ہیں اور بھائیوں کی ملکیت ہے کیا اس میں بہنوں کا حق بنتا ہے مہربانی فرما کر وضاحت فرما دی کسی کے والد نے اپنی زندگی میں دونوں بیٹوں کو دو مکان دے دیے اور ان کے نام کر دیے اور ان کا قبضہ بھی اس پر ہے ایسی صورت میں اب وہ ترکے میں شامل نہیں ہوں اور اگر زبانی انہوں نے ہبا کیے ہے اور جس کو ہبا کیا اس کا قبضہ موجود نہیں ہے تو تو وہ ترکے میں شامل ہوگا جیسے کہ اس میں لکھا کہ کاغذات بھی اپنی زندگی میں ان کے بنا دیے ہیں اپنی زندگی میں دونوں کو دے دیے اور اگر وہ اس مکان میں رہتے ہیں اس پر ان کا قبضہ بھی ہے پوری طریقے سے اب اس میں حصہ بقرہ نہیں ہوگا جو اور مال ہے والدین انتقال کے بعد اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا جس کو مکان دیا کیونکہ اب تو ترکہ ہے نا انتقال کے بعد تو ترکے میں بھی یہ حصے دار ہوں گے دونوں بھائی جن کو مکان دیا گیا